یا او الدین آمن امان والوں کتبہ علی کم تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتبہ من قبل کم جیسا کہ ان لوگوں پر روزے فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے لال لکم تتور روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم متفی پرہزگار بن جاؤ واقعی روزہ نفس خوشی ہے اور وہ انسان کے نفس کی اصلاح کرتا ہے ایامن ماد گنتی کے چند دن ہے فمن کا نا مین کو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو او اعلیٰ سفر یا مسافر ہو اور وہ روزہ نہ رکھے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے فرعید من ایام فر پس وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں رمضان میں سفر میں ہے یا رمضان میں بیمار ہے تو جو روزے چھوٹ گئے وہ روزے پھر بعد میں وہ قضا کر لے وہ عالل یوتی مسکین اور جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے ایسا بیمار ہے کہ اب تندرستی کی بظاہر کوئی امید نہیں لگتی خصوصاً جو آدمی بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو بڑھاپے کیسی ایسی چیزیں وہ دن بدن بڑھتا ہے تو اب جب اسے یہ امید ہی نہیں کہ میں اب دوبارہ کب روزے رکھ سکوں گا میری تو طاقت ہی نہیں ہے شریعت نے کہا کہ پھر وہ ہر روزے کے بدلے میں وہ عالم لدین جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے فی دیت ان مسکین ان پر ایک مسکین کا کھانے کا فدیہ ہے شرع مسئلہ سمات کر لیں کہ جس شخص کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو اور ساتھ میں یہ امید بھی نہ ہو کہ اب دوبارہ طاقت آئے گی ایسا مرض ہے یا ایسی کمزوری ہے تو شریعت نے اسے اجازت دی کہ زندگی میں وہ جتنے روزے چھوٹتے جائیں ایک ایک روزے کے بدلے میں ایک ایک فدیہ دیتا جائے جو صدقہ فطر کی رقم ہے وہی روزے کا فدیہ ہے دو کلو اور چھٹان آٹا دو کلو پچاس گرام آٹا تقریباً چالیس پینتالیس روپے ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دے لیکن فدیہ دینے کے بعد پھر طاقت آ جائے تو اسے روزے کی قضا کرنی ہوگی سمن تو قو وہ بس جو کوئی نیکی اپنی طرف سے زیادہ کرے چالیس پینتالیس روپے فدیہ آپ کے سامنے موجودہ رقم میں بیان کیا کوئی پچاس دے کوئی سو دے کوئی دو سو دے تو یہ اس کی مرضی ہے فہو خیرو پس وہ اس کے لیے بہتر ہے وہ ان تسومو خیر القم ان کم تم اور تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ روزے کی کلا ادا ہو جائے لیکن بامر مجبوری یہ حکم بیان کیا گیا شاہدان رمضان کا وہ مہینہ اللذی انزل القرآن جس میں قرآن نازل کیا گیا کہ پہلی وہی غار ہیرا میں رمضان المبارک کی شب قدر میں رمضان المبارک کی مبارک رات میں پہلی وہی نازل ہوئی اور لوہے محفوظ سے پورا قرآن آسمان دنیا پر رمضان المبارک میں یک بار بھی نازل کیا گیا اور پھر آسمان دنیا سے تیئیس سال میں تھوڑا تھوڑا حضور اقبال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتا رہا حد للناس یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے بی ناتم الدا و من اور ہدایت اور فرقان سے روشنیاں ہیں فرقان کے معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی نشانیاں ذرا غور تو کریں رمضان المبارک کو یہ شرف ملا کہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور جس رات قرآن نازل ہوا اسے یہ شرف ملا کہ وہ تمام راتوں کی سردار ہے آپ غور کریں قرآن کیسی مقدس کتاب ہے کہ قرآن کے نزول کی برکت سے رمضان تمام مہینوں میں افضل اور وہ رات شب قدر ہے قرآن کے نزول کی وجہ سے اور جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل اور جس امت کو یہ قرآن دیا گیا وہ امت بھی تمام امتوں میں افضل اتنی پیاری کتاب اور ہم اگر اس کتاب سے فیض نہ حاصل کریں تو کتنی محرومی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے فمن شاہدہ من کو اور جو کوئی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے پھل یا سم کہ وہ اس کا روزہ رکھے یہاں پر فرمایا گا جسے رمضان کا مہینہ نصیب ہو وہ روزہ رکھے اب یہ آیت اب ذہن میں رکھے گا موجودہ دور میں ایک مسئلہ ہے اس مسئلے کا حل اس آیت کی روشنی میں ہمیں ملے گا من کا آنا مریض ون اور جو کوئی بیمار ہو اولا سفر یا سفر میں ہو فرعید ایامن اوکھر وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے اگر روزہ نہ رکھ سکے مسافر اگر روزہ رکھنا چاہے تو اجازت ہے اور نہ رکھے تب بھی رخصت ہے یورید اللہ بی اليسر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے بلا یورید بیکم السر اور تمہارے ساتھ تنگی کرنے اور مشکل کرنے کا ارادہ نہیں فرماتا وہ چاہتا تو کہہ دیتا کہ کتنا بھی بیمار ہو روزہ رکھنا لازمی ہے مسافر ہو لیکن روزہ رکھنا لازمی ہے لیکن اللہ نے آسانی فرمائی والی تک مل تاکہ تم گنتی پوری کرو یہ آیت بھی اس مسئلے کو سمجھنے میں بڑی واضح ہے گنتی پوری کرو دیکھیں دو آیتیں ہیں جب رمضان کا مہینہ پاؤ تو روزہ رکھو اور دوسری آیت یعنی اسی آیت میں اگلے سے فرمائے گنتی پوری کرو ایک شخص رمضان کی ابتدا کراچی سے کرتا ہے اور پھر جب وہ ستائیس روزے گزار کر مدینہ منورہ مکئی مکرمہ پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے تو اٹھائیس روزے ہوئے وہاں عید ہو گئی اب وہ کیا کریں اس کے تو اٹھائیس روزے ہوئے ہیں یا اس کا اپوزٹ لیں کسی نے رمضان کا چاند وہی دیکھا مکئی مکرمہ مدینہ من اور وہ وہاں سے پاکستان آیا رمضان کے دوران اور یہاں عید کا دن آیا تو اس کے تو تیس روزے اٹھائیسویں پورے ہو گئے اب لوگ انتیسواں لوگ تیسواں روزہ رکھ رہے ہیں اس کا بتیسواں روزہ ہے اب یہ سوال ہے کہ وہ کیا کرے قرآن مدیث فقا نے اس مسئلے میں بھی ہماری رہنمائی فرماتا ہے پہلی آیت میں فرمایا گا جب رمضان کا مہینہ پاؤ تو روزہ رکھو جب ہم یہاں سے گئے اور مکئی مکرمہ مدینہ منورہ میں رمضان بکیہ پورا کیا اب عید کا دن آ گیا تو ہمارے تو اٹھائیس روزے ہوئے ہیں تو قرآن نے فرمایا رمضان کا مہینہ پاؤ تو روزہ رکھو اب ہم نے انتیسو روزہ نہیں رکھنا کیونکہ اب ہمارے پاس رمضان کا مہینہ نہیں ہے لیکن قرآن نے دوسرے مقام میں فرما گنتی پوری کرو تو ہمیں تیس روزے رکھنے ہیں یا وہاں کے لوگوں نے اگر انتیس کا چاند دیکھا ہے تو ہمیں انتیس روزے رکھنے ہیں اور پھر حدیث پاک میں جب لوگ عید کریں تو ان کے ساتھ عید مناؤ تو اب ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہاں سے ہم گئے اور اٹھائیس روزے پورے ہوئے تو ہمیں وہاں لوگوں کے ساتھ عید منانی ہے اور جو روزوں کی گنتی میں کمی ہے وہ بعد میں قضا کی صورت میں پورا کریں گے وہاں سے ہم آئے وہاں سے چاند دیکھ کر ابتدا کی یہاں پر آئے ہمارے تیس روزے پورے ہو گئے اب اکتیسواں روزہ ہے بتیسواں روزہ ہے تو یہ عید کا دن نہیں ہے کیونکہ حدیث پاک میں فرمائے جب لوگ عید کریں تب تم عید کرو تو اب لوگ تو عید بعد میں کریں گے تو ہم ان کے ساتھ عید کریں گے اب اکتیسواں روزہ بتیسواں روزہ رکھنا کیسا ہے یہ رکھنا فرض نہیں ہے کیونکہ قرآن نے فرمایا گنتی پوری کرو اور گنتی تو ہماری پوری ہو گئی تیس روزے ہم نے رکھ لی ہے لیکن اکتیسواں روزہ رکھ لیں تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ عید کا دن نہیں ہے اگر بتیسواں روزہ رکھ لیں تو یہ بھی جائز ہے یہ نفلی روزہ ہوگا اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تب بھی اس پر کوئی گرفت نہیں کہ وہ گنتی پوری کر چکا حدیث پاک میں ہے رمضان کا مہینہ یا تو انتیس کا ہوتا ہے یا تیس کا ہوتا ہے تو گنتی پوری کر چکا لیکن اکتیسواں روزہ وہ نہیں رکھتا تب بھی لوگوں کے سامنے اسے اسی طرح رہنا پڑے گا جیسے میں روزے دار ہوں کسی روزے دار کے سامنے کھانا پینا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا تو بہتر یہی ہے کہ وہ اکتیسواں اور بتیسواں روزہ رکھ لیں یہ نفلی روزہ ہوگا لوگ کنفیوز صرف اس مسئلے میں ہوتے ہیں کہ یہ اکتیسواں روزہ ہمارے لیے اکتیسواں ہے ان کے لیے انتیسواں ہے تو وہ یہ کہتے ہیں یہ کہ اکتیسواں ہمارے لیے نہیں ہمارے لیے تو عید کا دن ہے تو میں نے آپ کو حدیث پاک سے قاعدہ بتایا عید ہمیں کب منانی ہے جب لوگ عید منانے اور اس لیے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی تکبیر پڑھو عید کا دن آتا ہے رمضان کے بعد تو ہم نماز عید ادا کرتے ہیں اور اس میں تکبیریں پڑھی جاتی ہیں کتنی تکبیریں زائد ہوتی ہیں چھ تقبیریں زائد ہوتی ہیں اور تاکہ تم شکر کرو عید کے دن نماز میں تو چھ تکبیر ہیں لیکن سنت یہی ہے کہ چلتے پھرتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھا جائے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء تکبیر ہے وہ ادا سا الق اور جب میرے بندے آپ سے پوچھے عنی میرے بارے میں فنی قریب تو آپ فرمائیے بے شک میں قریب ہوں اجیب دعوت ادا دان میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہوں جب وہ دعا کرے مفسرین فرماتے ہیں نماز کا وقت مقرر ہے روزے کا وقت ہے حج کا وقت ہے لیکن دعا ایسی عبادت ہے درود پاک ایسی عبادت ہے اور ذکر علاحی ایسی عبادت ہے میں اس کا کوئی وقت نہیں ہے جب چاہے وہ پڑھ سکتا ہے ادا دعانی جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے نہ قرآن نے کہا کہ فلاں وقت دعا کرنا منع ہے فلاں وقت کر سکتے ہیں اب وہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرے قبرستان میں تدفین کے بعد دعا کرے یہ قبرستان سے نکل کے قبرستان کے گیٹ پر دعا کرے یا گھر پر پہنچ کے گھر کے باہر کرے گھر کے اندر کرے دل سے کرے زبان سے کرے ہاتھ اٹھا کے کرے شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی اور جب شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی تو اپنی طرف سے پابندی لگانا یہ گویا کے شریعت پر اضافہ کرنا ہے ہم پابندی نہیں لگا سکتے اور جہاں تک نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کا حکم ہے ابو داؤد شریف اور ترمزی شریف کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشاد فرمایا ادا میت جب میت پر نماز پڑھ چکو یعنی نماز جنازہ پڑھ چکو فع لسو لہود دعا فا کے معنی پس اور فا آتا ہے فوراً کے لیے کس کے لیے آتا ہے پس فورن اس میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا مانگو فخ لسو لہود دعا سے حدیث پاک میں حکم دے دیا گیا اب جنازے کی نماز کے بعد اگر دعا مانگ لی جائے تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے حضرت امام بخاری علیہ رانا کے استاد ہیں ابن شیبہ ان کی ایک تصنیف ہے جس کی روایت امام بخاری نے بھی لکھی ہیں مصنف ابن ابی شیبہ آپ کئی حدیثیں نماز جنازہ کے بعد دعا کے بارے میں لکھتے ہیں اور صحابہ کرام کا معمول لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز جنازہ کے بعد دعا اس طرح کرتے سب کو توڑ کر میت کے قریب آ جاتے ہیں آج بھی یہی معمول ہے کہ سپے توڑ کر سب میت کے قریب آ کر دعا کرتے ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ کے استاد محترم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ قول لکھا مصنف ابنبی شعبہ میں کہ حضرت عمر لیٹ ہو گئے کوئی جنازہ ہو رہا تھا جنازہ ختم ہو گیا تو آپ نے آواز دی اور کہا تم نے نماز جنازہ تو پڑھ لی ہے اب تھوڑی دیر ٹھیر جاؤ مجھے دعا میں شریک ہونے دو تو پتا چلا صحابۂ کرام کو یہ معمول تھا کہ وہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگا کرتے تھے اور ویسے بھی دعا اللہ سے مانگنی ہے اور رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے میں کیا شرم اور کیا جھجھک اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سعادت عطا فرمائے اور ہمیں ایسی اولاد نصیب فرمائے کہ جب ہمارا جنازہ رکھا ہو تو وہ نماز جنازہ کے بعد رو رو کر ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہو اسے جنازہ قبرستان پہنچانے کی جلدی اور جان چھڑانے کی جلدی نہ ہو بلکہ بہتر تو یہ کہ باپ کا جنازہ ہے تو بیٹا پڑھا ہے لیکن بیٹا تو وہ پڑھا ہے نا جس کو ہم نے اسلامی تعلیم دی ہو اسے خود جنازے کی دعائیں نہیں آتی وہ کہاں سے پڑھائے گا اشار فرمایا اجیب داوت داٮٔ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہوں جب بھی وہ دعا مانگے لیکن دو شرطیں ہیں فل یس تجیب اور چاہیے کہ وہ میرا کہنا مانے ول بی اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھیں لال لہم تاکہ وہ ہدایت پا جائیں اسلام کی ابتدا میں جس طرح روزے میں اپنی زوجہ کے قریب جانا قربت کرنا یہ حرام ہے یعنی قریب جانے سے مراد صحبت ہے تو قربت کرنا یہ حرام ہے اسی طرح ابتدائی اسلام میں رمضان کی راتوں میں بھی قربت کرنا یہ حرام اس صورت میں تھا کہ اگر عشقی نماز پڑھ لی یا مغرب کے بعد آنکھ لگ گئی تو اب پوری رات اور پورے دن میں قربت جائز نہ ہوتی اوحلہ رفسو الاسم اس آیت سے اجازت دے دی گئی حلال کیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں عورتوں سے قربت کرنا نہ لباس الحکم و ان تم وہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو علی الله ان تم تختانو نہ انف سکم اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کیا کرتے تھے یعنی بعض مسلمانوں سے رمضان کی راتوں میں یہ فیل سرزد ہو گیا فب علیکم پس اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی و عفا کم اور تم سے درگزر فرمایا پل آنا پس اب تم ان سے قربت کرو رمضان کی راتوں میں جائز ہے وب اور تلاش کرو ماں قطب اللہکم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا اس سے اولاد کا حصول بھی مراد ہے اور رمضان کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرنا اور گریہ اور زاری کرنا بھی مراد ہے وہ کلو اور کھاؤ اور پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اب یدو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا مِنَ خیت الْأَسْوَدِ کالے دھاگے سے مِنَ فجر او پھٹ کر صبحوں کے وقت اس سے مراد صبح صادق ہے یعنی کھانا پینا جائز ہے صبح صادق سے پہلے پہلے تک اور قرآن نے ازان کا ذکر نہیں کیا قرآن نے یہ ذکر نہیں کیا کہ آخری اذان تک آپ کھا پی سکتے ہیں قرآن نے صبح صادق کا ذکر کیا اس سے کالے دھاگے سے مراد رات کا اندھیرا ہے اور سفید دھاگے سے مراد وہ روشنی کی ایک کرن ہے جو بالکل اندھیرا ہو آسمان کے مشرقی کنارے پر صبح صادق کے وقت جو شہری کا آخری وقت ہوتا ہے اس وقت وہ ہلکی سی روشنی کی ایک کرن ایک لکیر آسمان پر نظر آتی ہے اس سے پہلے پہلے تک کھانا ہے فتویٰ عالمگیری میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی کے منہ میں لکما ہے اور صبح صادق ہو گئی اس زمانے میں گھڑیاں تو نہیں تھی اس نے دیکھا کہ وہ روشنی کی کرنگ نظر آئی اب وہ لکما اگر منہ کے اندر لیا ہے وہ نیچے اتار لے گا تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا اسے وہ لکما منہ سے نکالنا لازمی ہے تو ہمارے بھائی تو چائے پیتے رہتے ہیں سگریٹ پیتے رہتے ہیں کبھی پانی پیتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی تو آزان ہو رہی ہے ابھی تو وہ فلاں مسجد کی اذان باقی ہے اس صورت میں روزہ نہیں ہوتا اور گناہ الگ ہے جان بوجھ کر گویا کہ روزہ نہ رکھنا ہے اسلام کی افتدار میں جب روزے فرض ہوئے تو یہ حکم تھا کہ افطاری کرنے کے بعد یعنی مغرب کی اذان ہونے کے بعد غروب آفتاب کے بعد چاہے افطاری کی ہو یا نہ کی ہو اگر اس کی آنکھ لگ گئی تو اب وہ رات میں کچھ کھا پی نہیں سکتا روزہ اس کا شروع ہو جائے گا ایک صحابیے رسول رضی اللہ عنہ وصل اللہ علیہ وسلم آپ تھکے ہارے محنت مزوری کا کام کرتے تھے آئے مغرب کی نماز کے بعد زوجہ سے کہا کہ مجھے افطاری کے لیے تم کھانا پیش کرو تو وہ کھانا لگانے لگی ایسے بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آ گئی اب زوجہ نے اٹھایا تو کہنے لگے کہ اب تو میرا روزہ شروع ہو گیا لہذا اب انہوں نے نہ افطاری کی نہ شہری کی اور اس طرح ان کا روزہ شروع ہو گیا دوسرے دن کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسانی فرمائی صبح صادق تک شہری کے آخری وقت تک تم کھا پی سکتے ہو سما اتی سیام اللہ پھر روزہ صبح صادق کو رکھ کر رات تک روزہ پورا کرو رات سے مران گئے سور غروب ہونے تک غروب آفتاب تک روزہ پورا کرنا ولا تبار شروع ہن تم آکیف نہ فل اور تم عورتوں سے اپنی زوجہ سے قربت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں موتقف ہو اعتقاف کی حالت میں یہ کام بالکل جائز نہیں دل حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فلاح تخربوہ ان کے قریب نہ جانا ان حدوں کو کراس نہ کرنا کدالی اسی طرح یوبئی نلاح آیاتی اللہ تعالی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے لنانس لوگوں کے لیے لال لہنگ تاکہ وہ تقوی اختیار کریں بلا کم بل باقی آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤلو با عید الکام اور ناجائز طریقے سے لوگوں کو حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ لتا کلو فریقم بن اموال الناس تاکہ تم لوگوں کے مال کو کھا جاؤ گناہ کے ساتھ مون حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت بڑا جرم ہے تو جھوٹے مقدمات قائم کرنا اور کسی کی زمین یا کسی کے مال پر قبضہ کرنا یہ حرام اور اس کی مذمت اس آیت میں کی گئی